بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں حربان حد رحم کرنے والا ہے طور پہاڑ کی قسم آئندہ آنے والی چھ آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنی چند مخلوقات کی قسم کھا کر سننے والوں کے ذہنوں میں اس بات کی اہمیت بٹھانی چاہیے جس پر قسم کھائی ہے اور جس کا ذکر آیت ساتھ میں آیا ہے یعنی عذاب جہنم جو یقینی امر ہے اور جو لوگ اس کے حقدار ہوں گے ان پر وہ عذاب ضرور نازل ہوگا یہ ایک ایسی بات ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور بالعموم اس کا اطلاق ہرے بھرے پہاڑ پر ہوتا ہے صحرائے سینا کے جس پہاڑ پر موسا علیہ السلام رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تھے اسے تور سینا کہا جانے لگا ہے اور جو تجلی الٰہی کی تاب نلا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا وہ کتاب مستور سے مراد یا تو قرآن کریم ہے یا لوہے محفوظ یا تمام آسمانی کتابیں رق اس باریک چمڑے کو کہتے ہیں جسے قدیم زمانے میں کاغذ کے طور پر لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور ولبیت المعمور سے مراد وہ گھر ہے جو ساتویں آسمان پر پایا جاتا ہے اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا تھا اور دیکھا تھا کہ روزانہ ستر ہزار فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ اس سے باہر لوٹ کر نہیں آتے ہیں فرشتے اس گھر کا اسی طرح طواف کرتے ہیں جس طرح اہل زمین خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر اسی بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اور یہ بیت معمور بالکل کعبہ کے سامنے ہے اور اسی طرح کا ایک گھر ہر آسمان پر پایا جاتا ہے جس کے ارد گرد اس آسمان پر رہنے والے عبادت کرتے ہیں آسمان دنیا کے گھر کا نام بیت العزہ ہے بعض لوگوں نے ولبیت المعمور سے مراد خانہ کعبہ لیا ہے پہلی تفسیر کے مطابق وہ گھر فرشتوں کی عبادت سے آباد ہے اور دوسری تفسیر کے مطابق حج اور عمرہ کرنے والوں طواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں اور دیگر عباد گزاروں سے آباد رہتا ہے صاحب مہاسن تنزیل نے دوسری تفسیر کو صورت الدین کی دوسری اور تیسری آیات و طور سینین و حاض البلد الامین کی روشنی میں ترجیح دی ہے یعنی وہاں تور سینا کے ساتھ بلد امن مکہ مکرمہ کا ذکر آیا ہے اس لیے یہاں بھی طور کے ذکر کے بعد بیت معمور سے مراد خانہ کعبہ ہے جو مکہ میں ہے کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے سقف مرفو سے مراد آسمان ہے اور چونکہ وہ زمین کے لیے چھت کے مانند ہے اس لیے اسے چھت سے تعبیر کیا گیا ہے اور بہر مسجور سے مراد یا تو پانی سے بھرا ہوا سمندر ہے یا یہ کہ جب قیامت آئے گی تو سمندروں کا پانی آگ بن جائے گا مسجور کے کئی دیگر معنی بھی بیان کیے گئے ہیں بعض نے کہا ہے کہ وہ فارغ یعنی خالی کے معنی میں ہے بعض نے اس کا معنی مفجور کیا ہے یعنی سارے سمندر پھٹ پڑیں گے میٹھا پانی کھارے پانی میں مل جائے گا تمام شوقانی نے دوسرے معنیٰ کو ترجیح دیا ہے یعنی اللہ نے اس سمندر کی قسم کھائی ہے جس کا پانی قیامت کے دن آگ ہو جائے گا